فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْقُرْحَانِ الْقُرْحَانِ اعوذ باللہ السمع العليم من الشیطان الرجیم من حمزه واسده ونفسه یا بني آدم لا يفتننكم الشیطان کما اخرج اببائكم من الجنة ينزع انهما لباسهما لیوریهما سواتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا خاحتة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا لها قل إن الله لا يخبر بالفحس أتقولون على الله ما لا تعلم قل أمر ربي بالقصة وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وضعوه مخلصين له الدين كما بدعكم تردون فريقاً أدا وفريقاً حق عليهم و لا لا إنهم متقب السياصين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم متدون. اللہ سبحانہ بحالہ ہو گا تعلیٰ نے عالم علی اخصلاطلام کو پیدا کیا اور انہی سے حوا علیہ حصلاۃ والسلام کو نکالا اور انہیں جنت میں ٹھہرایا اور انہیں حکم دیا وکول نہ یا جل نال اللہ دارا فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا ہے آسن تری بیوی دونوں تم جنگ میں رہولا اور جہاں سے تم چاہو کھلا کھاؤ بلا روک تو ہاج ہی پتہ من والی اور اس درخت کے قریب نہ جانا وگر نہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے لیکن اللہ سبحانہ خانہ ہوا فرماتے ہیں فضل شعیبان شیطان نے ان کو پھسلا دیا اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے جنت میں سے صرف ایک درخت کے پاس جانے سے منع کیا فل مشانہ فراجہ نما کانا پی شیزان نے ان کو پھسلایا اور جن نعمتوں میں جس جنت میں وہ تھے وہاں سے انہیں نکال دیا بح اللہ احبطو بادلی بادن اور ہم نے کہا کہ یہاں سے اتر جاؤ نکل جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو شیطان ابلیس بنی آدم کا ہمیشہ سے دشمن ہے والا محفل عور مستبر کا بطاڑ اور تمہارے لیے زمین میں ایک مقررہ حدت تک فائدہ ہے اور ٹھہرنا ہے فتح آدم ہی کلیمان آدم علیہ السلات و نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے فطاب علیہ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی یقیناً وہ بہت بخشنے والا توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے اور اللہ بھی تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا یہاں سے سارے ہی نکل جاؤ فن کن خدا اگر جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی امن طبع خدایات تو جس نے میری ہدایت کی پیدوی کی فلاح ویم ولا ہو زنون ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غم ہوں گے ولدینہ کفر وقد و بنایا دینا کا اور وہ لوگ جنہوں نے کیا اور میری آیات کو جٹلایا تو وہ لوگ آگ والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے یعنی آزم و ہوا کو جنت سے نکالنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوبارہ جنت میں داخل ہونے کے لیے وحی الہی کی استفاق اللہ تعالی کی طرف سے نازل کردہ ہدایت کی پیروی کو لازمی قرار دیا کہ جو اتباع پیروی کرے گا اللہ کی طرف سے نازل شدہ وحی کی وہ کامیاب ہو جائے گا جنت سے دوبارہ اس کو داخلہ مل جائے گا اور جو کفر کرے گا انکار کرے گا تو پھر جہنم ہی اس کا ٹھکانہ اللہ سبحانہ کھانا ہوا نے کسی واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آدم کی اولاد کو خبردار کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جب آدم علیہ سلاط وسلام کو زمین پر اتارا تو کہا تحیون سیاحا زمین میں ہی زندہ رہو گے اور وہی تمہیں موت آئے گی وہ بھی تھا اور وہی سے تم نکالے جاؤ گے لیکن اللہ سبحانہ و ہوا فرماتے ہیں کہ ہم نے تم پر لباس نازل کیا یعنی اس کے خاص احکامات ہم نے نازل کیے ہیں جاری تم کا یہ تمہاری سطر کوشی بھی کرتا ہے اور تمہارے لیے باعثِ صحت بھی ہے بلی بات الخبہ زاری کا اور تخبے کا لباس وہ تو بہت بہتر ہے رون یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں نشانیاں ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں یاد آدم اے آدم کی اولاد کا ماں ابا کہیں شیطان تمہیں کتنے میں مبتلا نہ کر دے جس طرح کہ اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکالا تھا اس نے کیا کیا ینزع ہوما لباس ماں لوریا اس نے ان کو وہ ممنوع پھل جس سے منع کیا گیا تھا وہ کھلا کر ان کا جنتی لباس چھین لیا تھا لیو لیا ہما سو تاکہ ان کے سطر ان کے سامنے ظاہر کر دیں یعنی اللہ سبحانہ ہوا سال پر واضح کرنا چاہتے ہیں کہ لباس ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ سطر پوشی بھی کرتا ہے اور باعث جینت بھی ہے اور ابلیس کا آدم پر سب سے پہ پہ پہلا حملہ جو تھا اس کا نتیجہ کیا تھا اسے بے نباس کرنا پلنگ اچھا جا رہا بدر لہنگا سو آتی جب انہوں نے اس پھل کو چکھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی شرمگاہیں ان کے قطر ان کے سامنے ظاہر ہو گئے واضح ہو گئے تو شیطان بنی آدم کے ساتھ بھی یہی کرے گا آدم علیہ ہند کرا تو وہ سلام جنگ میں تھے جنت سے نکالنے کے لیے شیطان نے انہیں بے نبار کر دیا اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی شیطان تم تو پہلے ہی جنت سے باہر ہو اب تم نے تیاری کرنی ہے جنت میں داخل ہونے کی جنت میں جانے کی کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں سیکھنے میں تلا کر دے اور تمہارے والدین کو تو اس نے جنت کے اندر سے نکال کے باہر کر دیا تھا اور اسی قسم کے سیسنے کا اگر تم شکار ہو گئے تو پھر جنت میں داخلہ کیسے ہوگا دیوار کی ڈیپیگیشن کی حج بندی اور تعریف اللہ پھانا ہوا تالا نہیں ہے تو تو کہ وہ تمہارے کپڑوں کو اپنی کوٹ میں کر لیتا ہے کسی چیز کو کوٹ میں کرنا اور کسی چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لینا ان دونوں کے اندر فرق ہے مثال کے طور پہ یہ دیوار ہے اس کے پیچھے جو کچھ بھی ہے اس کے لیے کیا کہا جائے گا کہ وہ دیوار کی کوٹ میں ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا طالب وہ اپنی کاپیوں کتابوں پر کبر چڑھاتے اس کے ساتھ چپک جاتا ہے اس کو کبر کہتے ہیں عربی زبان میں بھی کبر کا استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں بھی اللہ نے فرمایا اللہ دن پر رات کا اور رات پر دن کا بربر چڑھا دیتا ہے تو رباس کیا ہے جو بندے کے جسم کو اپنے اوٹ کے اندر کر لے یعنی لباس ایسا تاطر اور کھلا ہونا چاہیے کہ انسانی جسم کے خد و خال وہ نمایاں نہ ہو اگر کپڑا ایسا ہے جو جسم کے ساتھ چپک گیا ہے جس طرح آج کل یہ بیماری اور وبا بہت زیادہ ہو گئی ہے کہ لوگ تنگ سے تنگ لباس پہننے کی کوشش کرتے ہیں خصوصا نوجوان نسل انتہائی تنگ سی پینٹ پہنے گے اوپر سے تنگ سی شرٹ جسم جس کے اندر گھٹا ہوا یعنی بات نہیں ہے صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من من امتی من اہل النار میری امت کے دو گروہ جہنمی ہیں لم میں نے انہیں نہیں دیکھا قوم قومل محمد کا اجناب البر جب عمول ابھی ہنار ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جن کے ہاتھوں میں گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے وہ لوگوں پر برسائیں گے بلا وجہ لوگوں پر ظلم جبر و تشدد کریں گے دوسرا گروہ فرمایا نسا ان کافیات ان آریات ان عورتوں کا ہے جو لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہے کافیات انہوں نے لباس پہنا ہوا ہے عاریات لیکن وہ برہنہ ہیں ننگی ہیں باریک لباس جس سے انسان کا جسم جھلکتا ہو سنگ لباس جس میں انسانی جسم کے خطوخان نمایاں ہوتے ہوں وہ لباس نہیں ہے کیونکہ اللہ سبحانہ ٹھانا ہوا تعالی نے کیا کہا یواری سو آدی لباس جسم کو اپنی کوٹ میں کر لیتا ہے جسم پر کبر چڑھا لینا یہ لباس نہیں ہے لباس کسی چیز کے ذریعے اپنے جسم کو چھپا لینا فرمایا مائلات الا یہ عورتیں ایسا باریک یا تنگ لباس پہننے والیاں یہ لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہیں مائلات یہ مردوں کی طرف مائل ہونے والیاں ہیں ممی انہیں اپنی طرف مائل کرنے والیاں ہیں یعنی ایسا اس قسم کا لباس پہننے والی عورتیں ان کا مقصد یہ لباس پہننے کا کیا ہوتا ہے کہ مرد ہمیں دیکھیں اور ہمارے عاشق ہو جائیں اور خود بھی دل کی ساتھ نہیں ہوتی صحیح مسلم کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا ان کے سر بختی اونٹ کی کوہان کی طرح پیچھے کی جانب چکے ہوئے سر کے بالوں کو سر کی گدی میں پیچھے جمع کر لینے والے اکٹھا اچھا کر فرمایا کرنے والے جن یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی ہوگی جیتنا رہا نہ ہی جنت کی خوشبو پائے گی وہ اتنا ریحا لتو جدوسی کلا و کلا حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی اتنی دور سے آتی ہے وہ لوگ جو ایسا لباس سے ویتن کرنے والے ہوں جو لباس کا شرح ہی تازہ پورا نہ کرے چاہے وہ عورتیں ہوں یا مرد عورتوں میں چونکہ یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے اس لیے حدیث میں عورتوں کا ذکر آگیا گیا عموماً یہی ہوتا ہے کہ تقریباً کسی جنس کا ذکر کیا جاتا ہے جو کام مردوں کے اندر زیادہ ہو وہاں پہ کتاب مردوں کو ہوتا ہے لیکن عورتیں بھی اسی حکم میں شامل ہوتی ہیں۔ اور جو کام عورتوں میں زیادہ ہو اس میں کتاب عورتوں کو ہوتا ہے مرد بھی اسی حکم کے اندر شامل اور داخل ہوتے ہیں پھر سن نمی دارود کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کاموں سے منع فرمایا ان میں سے ایک کام یہ تھا راج الفی سرا ویلا وہ علیہ ردا آدمی اس نے سلوار پہنی ہوئی ہے پینٹ پتلون ٹراؤزر نہیں سلوار جو ان سب کے مقابلے میں کھلی ہوتی ہے راج الوفی سرا بی کسی آدمی نے سلوار پہنی ہو اور اس کے اوپر ردا نہ ہو کوئی چادر اس نے اوپر سے نہ ہوئی ہو یا جس طرح قمیز یا جبا وغیرہ کوئی اوپر سے نہ پہنا ہو تو اس حال میں وہ نماز نہ پڑھے کیوں اس لیے جب سجدے میں جائے گا تو شلوار اس کی سوری کے ساتھ چپک جائے گی لگ جائے گی اور اگر اوپر سے جادر ہوگی تو اس کے سطر کو سد و خال کو نمایاں نہیں ہونے دے گی اور پھر یہ جو اسنگ لباس کے اندر بغیر رضا کے بغیر تمیز کے یا بغیر ایسی قسم کی کے جو انسان کے سطر کو اچھی طرح چھپانے والی ہو نماز پڑھتے ہیں تو یقیناً یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم حکمر اور اس طرح آپ اپنے معاشرے پہ نظر دوڑائیں لباس کے معاملے میں شریعی احکامات کو فصے پشت دھارنا یہ ایک معمول بن چکا ہے اللہ خدا کیا کہہ رہے ہیں لا اخرجا من شیطان تمہیں کتنے میں مبتلا نہ کر دے کہ جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکالا تھا یم ہوما لباس اس نے ان دونوں کا لباس تم سے چھین لیا تھا لیوریہما سو تاکہ ان کے فطر ان کے سامنے ظاہر کر دے من لا ان شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے اولیاء لا یؤمنون ہم نے شیطانوں کو بےمان لوگوں کا دوست بنا دیا ہے اور ان کی صورت حال کیا ہے وہ الافا سن جب بھی یہ کوئی بے حیائی والا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں وجدنا علیہ آبانا ہم نے اسی طرح اپنے آبا و اجداز کو پایا ہے ہم اسی طرح کرتے چلے آئے ہیں اور پھر اپنی اس برائی کو شرح جواز دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ شریعت اور دین کے اندر بھی یہ کام جائز ہے آپ کہہ دیجیے کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا مالا تعل یا تم اللہ کے بارے میں وہ کچھ کہتے ہو جو تم نہیں جانتے یعنی اہل جنت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے لباس کی حفاظت کرنے والے لباس کھلا ساطر جو اس کے جسم کو چھپا لے جسم جس سے جھلکتا نہ ہو اور انسانی جسم کے خط و خال جس سے نمایاں نہ ہوتے ہوں ایسا روباس پہننے والے لوگ اسی طرح اللہ سبحانہ خانہ مطالعہ کرماتے ہیں وہ میں یہ غلط منت پا رہے کا کہ انساوہ جو آدمی نیک اعمال کرے چاہے مرد ہو خا عورت اگر وہ محمن ہے <الْجَنَّة> یہی لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے وَلَا اور ان پر ذرہ پر بھی نہیں کیا جائے اور دین کے اعتبار سے اس سے زیادہ اچھا اور بہتر کون ہو سکتا ہے جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے کے ابراہیم خلیلہ کی کی اور اللہ خانہ تعالیٰ نے ابراہیم ارے صلاح کو اپنا دوست بنایا اور وہ جو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عنہا وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جتلایا اور تکبر کیا ان پر عمل نہ ہوئے ہمارے احکامات پہ لا تو ابواستم ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے ولاد اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے حتی حتی کہ اون سوئی کے سوراخ میں سے داخل ہو جائے نہ اون سوئی کے سوراخ میں سے داخل ہو سکتا ہے نہ ہی یہ لوگ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں وہ قزالی کا ہم ایسے ہی مجرموں کو بدلہ اور جزا دیتے ہیں لاہم جہنم امن فوت آواز ان کے لیے جہنم کا ہی بچھونا ہے اور جہنم کی آگ کا ہی اوڑھنا ہوگا وہ قداری کا اور ظالموں کو ہم اسی طرح بدلا دیا کرتے ہیں وہ اللہ دینا امن اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال کیے انہوں نے لال قلف و نقص عندہ تو ہم کسی جان کو اس کی طاقت اور اس حق سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے یعنی اللہ سبحانہ کھانا ہوا تعالیٰ کے جو احکامات شرعیہ ہیں یہ ایسے نہیں ہیں کہ جن پر انسان عمل پیرا نہ ہو سکے اس کے لیے مشکل اور پریشانی کا باعث ہو شریعت بندے کو ان کاموں کا مکلف ٹھہراتی ہے جو اس کے بس اور اختیار میں ہیں جن کو وہ بخوبی سر انجام دے سکتا ہے بلائی کا اچھا وہ ان کی حاصال لون یہ جنت والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ دل اور ان کے دل میں اگر کوئی کینا ہوگا اہل اسلام اہل ایمان دنیا میں رہتے ہوئے کئی معاملات ہو جاتے ہیں دل میں بغض اناج سینا اس طرح کی بیماریاں آ جاتی ہیں لیکن جب یہ سارے ہی جنت میں جائیں گے تو جنت میں جا کے وہاں وہی دل کا بغض نہیں نکالیں گے بلکہ <غِلِّن> ان کے دلوں میں جو بھی گینا ہوگا ہم اس کو کھینچ کے باہر نکال دیں دل کے ساتھ ہو کے یہ جنت میں جائیں گے انہار ان کے نیچے دریا کہتے ہوں گے وکار الحمد للہ اور وہ کہیں گے کہ تمام تاریخیں اس اللہ کے لیے ہی ہیں جس نے ہمیں اس کی ہدایت کی اگر ہمیں اللہ ہدایت نہ دیتا تو ہم شاید ہدایت نہ پاتے وَلَقَدْ لَقَدْ جَعَتُ رُسُلُ رَبِّنَا <دِلْحَصْء> ہمارے رب کے رسول ہمارے پاس حق لے کے آئے جنہ <الْجَنَّة> اور ان کو پکار کے کہا جائے گا کہ یہ جنت ہے پوری تموہا جس کے تم بارث بنا دیے گئے ہو بما کن تم تعلوم اس وجہ سے کہ جو تم عمل کیا کرتے تھے یعنی جنت میں داخلے کے لیے جنت میں جانے کے لیے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے شرعیہ کمات کی پابندی کا پا خواہ اس کا تعلق عبادات سے ہو معاملات سے ہو اور ایمان یہ لازم قرار دیا ہے جامع فرمنی کے اندر ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجن الا نفس محنت میں صرف اور صرف مہمنا جان ہی داخل ہوگی جو وومن نہیں ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا قیامت کے دن اہل جنت کے تین گروہ ہوں گے بنیادی طور سے سب سے پہلا گروہ جنت میں جانے والا وہ ان لوگوں کا ہوگا جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے اللہ سبحانہ و ہوا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مقربون اللہ تعالی کے جو قریبی لوگ ہیں سلخم بن الب کلیل من العرین یہ پہلوں میں سے بہت زیادہ ہوں گے اور بعد والوں میں سے بہت تھوڑے پہلوں سے مراد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بعد والوں سے مراد باقی امتیں باقی امتیں دنیا میں ہم سے پہلے آئی ہیں لیکن آخرت میں وہ ہم سے بعد میں ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کے حدیث ہے نحن ہم بعد میں آنے والے ہیں الاولون یوم القیامات لیکن قیامت کے دن ہم اولون ہیں یہ لوگ بغیر حساب کتاب جنت میں جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ کوئی نبی ایسا بھی ہے جس کے ساتھ کوئی امتی نہیں کچھ نبی ایسے بھی کہ جن کے ساتھ ایک امتی ہے دو امتی ہیں کسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا گروہ ہے اچانک مجھے ایک بہت بڑا جمع غفیر نظر آیا قد تلگو فوک جنہوں نے افق کو بند کر دیا تھا یعنی اتنی زیادہ تعداد تھی کہ افق نظر آنا بند ہو گیا تھا میں نے دن میں یہ خواہش کی کہ شاید یہ میری امت ہوگی میں نے پوچھا یہ کون ہے بتایا گیا کہ یہ پھر مجھے کہا گیا ادھر دیکھیے ادھر دیکھیے ادھر دیکھیے و اثرات دکھایا گیا سماتے ہیں کہ میں نے دیکھا بہت بڑی تعداد تینوں جانب جنہوں نے کہا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے ان میں سے ستر ہزار ایسے لوگ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے وہ کون لوگ ہوں گے لائیس تیارون جو بدشگونی نہیں دیتے نہ نہیں پکڑتے ہمارے معاشرے میں بھی یہ بیماری پائی جاتی ہے نا کسی کو منہوز سمجھنے والی کوئی رات کے بارہ بجے اور دن کے بارہ بجے کے وقت کو منحوس سمجھتا ہے کئی تو بےچارے ایسے ہیں بارہ بجے فون آ جائے تو فون اٹینڈ نہیں کرتے راستے میں سامنے سے بلی گزر جائے تو بس سمجھتے ہیں جی وقت آج کا دن تو ہمارا بیکار عجیب و غریب قسم کے نظریات لوگوں کے لایت صحیح ارون بس نہیں ہی نکلتی نخوصت نہیں پکڑتے ولا ایک کاغ نہیں لگواتے یہ ایک طریقہ علاج ہے جسم پر زہم ہو یا پنسی وغیرہ ہو تو لوہا گرم کر کے وہاں پہ لگاتے ہیں یہ طریقہ علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا تیسری نشانی ولا یا وائس دم نہیں کرواتے دم کرنا کروانا جائز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے لیکن کمال توقل یہ ہے کہ بندہ دم نہ کروائے چوتھی نشانی کیا ہے وہ الاقانون وہ اپنے رب پر بہت زیادہ تبکل کرنے والے ہیں. یہ چار نشانیوں کے حامل ستر ہزار لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے ان کا شب ان میں صدر اللہ تعالی وہ اس مجلس میں موجود تھے کہنے لگے اعزا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ میں بھی انہی میں سے ہو جاؤں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے آپ نے فرمایا ان کا منٹ تو انہی میں سے ہے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے یہ اہل جنت کا پہلا گروہ ہے دوسرا گروہ اہل جنت کا وہ ہے جو حساب کتاب کے بعد سیدھے جنت میں جائیں گے یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی نیکیاں ان کی برائیوں کے مقابلے میں زیادہ ہو ہوگی انہیں پرانے مجید میں اصحاب مانا کہا گیا ہے دائیں ہاتھ والے کہ حساب کے بعد ان کا نام اعمال ان کو ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے تو آگل نہیں مانا ماں تھا مانا دائیں ہاتھ والے وہ کیا ہی کچھ کس ہے دائیں ہاتھ والے مِنَ مینل وسلس مِنَ الْآخِرِينَ جن کو حساب کتاب کے بعد ناماواز دائیں ہاتھ میں ملے گا یہ امت محمد صلی اللہ ولیہ وسلک نے بھی بہت زیادہ ہوں گے اور باقی حکمتوں میں سے بھی اس طرح کے لوگ بہت زیادہ ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ سبحانہ کو کھانا ہوا تھا تو جس کی نیکیاں اس کی برائیوں سے بڑھ گئیں نیکیاں زیادہ ہو گئیں اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور جس کی برائیاں اس کی نیکیوں سے زیادہ ہو گئیں اس کو جن میں داخل کر دیا جائے گا پمن اس کا وقت جس کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو گئیں فولا کا اچھا آراف ہے انہیں جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ جس کا نام ہوگا آراف وہاں پہ روک دیا جائے گا بالآخر یہ اصحاب ال یہ بھی جنت میں چلے جائیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والے حساب کتاب کے بعد سیدھا جنت میں جانے والے حساب کتاب کے بعد کچھ عرصہ آراس جگہ پر ٹہل کر پھر بالآخر جنت میں داخل ہونے والے ایک چوتھا گروہ بھی ہوگا اہل ایمان کا یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی برائیاں نیکیوں سے زیادہ ہو گئی ان کو جہنم کے در داخل کر دیا جائے گا لیکن یہ اب جہنمی نہیں ہوں گے بلکہ اپنے آباد کے حساب سے وہ جنت میں داخل ہوتے جائیں گے صحیح بخاری کے اندر بڑی طویل حدیث ہے اس کے بارے میں حدیث شفاعت کے نام سے مشہور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے شفاعت کروں گا اپنے ان امتیوں کے بارے میں جن کو جہنم میں داخل کر دیا گیا ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اور اس کے دل میں ایک دینار کے برابر بھی ایمان ہے اس کو جہنم سے نکال کے جدت میں داخل کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفت کریں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آدمی نے پڑھا ہے اور اس کے ذریع میں آدھے دینار کے برابر ایمان ہے اس کو بھی جہنم سے نکالا جائے آپ پھر شفاعت کریں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اخریج اللہ وفی جس کے دل میں ایک دانے کے برابر ایمان ہے اور اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اس کو بھی جہنم سے نکالا جائے آپ پھر شکایت کریں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایمان جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو بھی جنت کے اندر داخل کر دیا جائے جہنم سے نکالا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جس نے لا پڑھا ہے اور اس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی ایمان ہے اس کو بھی جہنم سے نکال کے جنگت پیدا ہو گیا کبھی کمرے کے اندر کسی سوراخ سے سورج کی دھوپ اندر داخل ہو رہی ہو تو اس کے اندر چھوٹے چھوٹے ذرات اڑتے نظر آتے اسے ذرا کہا جاتا ہے جس کے دل میں اتنا بھی ایمان ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے نتیجے میں وہ بھی جہنم سے نکل کر بالآخر جنت کے اندر چلا جائے گا کے بعد اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ فرمائیں گے انبیاء سین شہادا صالحین سب شفاعت کر سکے اب رب العالمین کے سوا اور کوئی باقی نہیں بچا پھر اللہ سانہ تعالیٰ ایک مٹھی بھر کے لوگوں کو جہنم سے نکالیں گے ان کو دریائے حیات میں ڈال دیا جائے گا یہ لوگ کوئلہ بن چکے ہوں گے جہنم میں جل جل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انہیں اس زندگی والے دریا میں ڈالا جائے گا تو یہ ایسے ہوگیں گے جیسے سیلابی پانی والی جگہ پر پودا پیری کے ساتھ ہرا بھرا ہوتا ہوتا ہے ان کو بھی جنت میں داخل کیا جائے یہ کون ہوگے ذرہ برابر بھی جن کے دل میں ایمان تھا وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جنت سے جنت میں داخل ہو چکے جہنم سے نکل کے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل میں ذرے سے بھی کم ایمان ہوگا بے ایمان کوئی نہیں ہوگا ان میں سے کلمہ پڑھنے والے ہوں گے اور ایمان ان کے دل کے اندر موجود ہوگا کیونکہ جنت میں داخل ہونے کی شرط کیا ہے ایمان ہونا لا جنت اللہ کا نا ایمان نہیں ہے تو جنت میں داخلہ نہیں ملے گا لہذا جنت میں داخل ہونے کے لیے ایمان پیدا کرنا سنن بے حقیق کے اندر یہ روایت ہے اس کے در الفاد ہیں لنگ یادو کل یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کبھی کوئی خیر کا کام نہیں کیا ہوگا سوائے ایمان کے مشرق نہیں ہوں گے یہ لوگ موحد ہوں گے توحید والے ایمان والے ہوں گے ایمان سے خالی نہیں ہوں گے لیکن ان کا ایمان ان کے گناہوں کی وجہ سے اور نفلی عبادات نفلی نیکیاں نہ کرنے کی وجہ سے ذرے سے بھی کم ہو چکا ہوگا ایمان ہے کیا جو بندے کو جنت میں لے کے جائے گا حدیث جبریل بڑی مشہور حدیث ہے نبی غریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین انسانی شکل میں آئے اور انہوں نے چند سوالات ایک سوال اس میں سے یہ تھا انہوں نے پوچھا اخبر علی اسلام کے بارے میں اسلام کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمایا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دے صلی اللہ علیہ وسلم اور اس بات کی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول وہ تو مصطلاح نماز قائم کر وہ توسی زکات زکات ادا کر و تسم و کے ربے رکھ تو حقی کا افتتاح کا ہی رہی طویلا اور اگر طاقت ہے تو بیت اللہ کا حج کا یہ پانچ کام کرنے کا نام اسلام ہے یعنی کوئی آدمی مسلم اس وقت ہوتا ہے جب وہ یہ پانچ کام کرنے لگے تو حج و رسالت کی گواہی دے نماز قائم کرے زکات ادا کرے ربدار کے روزے رکھے اور الفاظ پہ ایک مرتبہ پھر غور کرے و رسالت کی گواہی دے نماز قائم کرے یہ نہیں کہ مان لے نماز فرض ہے جو شخص یہ مانتا ہے کہ نماز فرض ہے لیکن قائم نہیں کرتا وہ اسلام میں نہیں ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کتنے قرار دیا ہے وہ تو کیسا نماز قائم کر یہ نہیں کہا کہ نماز کو مان لے رمضان کے روزے رکھے یہ نہیں کہ ہاں فرض ہیں رکھنے چاہیے لیکن آج کل رمضان گرمیوں میں آ رہا ہے بڑے لمبے دن ہیں محنت مزدوری کرنی ہوتی ہے چونکہ چنا اور پنا فلاں, فلاں نہیں یہ ایمان اسلام نہیں ہے اسلام کیا ہے رمضان کے روزے رکھنا بس ہوتی ہے زکات ادا کرنا زکات ادا کرنے کا مطلب کہ بندہ اس پر جتنی زکات فرد ہے وہ ساری کی ساری ادا کرے اپنی منمانی سے خرچ کیا وہ زکات نہیں ہے زکات انسان کا وہ مال ہے جو کہ اس کا اپنا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی نے اس کو دیا ہے اور وہ حق کسی اور کا ہے وہ جس کا حق ہے اس کو ادا کرے اور بیس اللہ کا حج کرے اگر طاقت ہے. یہ پانچ کام ہیں ان کو ارکان اسلام بھی کہا جاتا ہے ان میں سے اگر ایک کام بھی نہ ہو تو بندہ اسلام والا نہیں ہوتا دیکھیے منافقین یہ کون لوگ تھے جو دل سے مسلمان نہیں تھے صرف اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے توحید و رسالت کی گواہی دیتے تھے سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ نے ان کا طلمہ ذکر کیا کہ یہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں نہ سادنا کالا رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللّہ عالم اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں یعنی وہ دل سے نہیں کہہ رہے ہیں زبان سے کہہ رہے ہیں گواہی دل کا ایک عمل ہے کہ بندہ دل کے ساتھ جس کو حق اور سچ سمجھے اس کو پوری زبان سے ظاہر کرے وہ نماز بھی قائم کرتے تھے کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اعلان کیا تھا کہ بندے اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے فمن تارا کہا حق فقط کا فرق جس نے نماز کو قر کیا تو اس نے پکر کیا اپنے آپ کو مسلمانوں میں شامل رکھنے کے لیے وہ نماز قائم کیا کرتے تھے سنا نبی لابو میں حلی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین تین کی کیفیت کیا تھی صحابہ اقرام فرماتے ہیں کہ نماز بجماعت لا اللہ منافق الفاق نمازیں منافق بھی پڑھتے تھے اور با جماعت پڑھا کرتے تھے نماز با جماعت سے وہ منافق پیچھے رہتا تھا جس کا نفاق واضح ہوتا تھا. جس کے بارے میں لوگوں کو علم ہوتا کہ یہ منافق ہے وہ آدمی نماز با جماعت کے اندر سستی کرتا تھا چھوڑتا نہیں تھا صرف جماعت میں سستی کرتا تھا زکات بھی وہ ادا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی نماز کا ذکر ان کے زکات کا ذکر صدقات کا ذکر پرانے مجید میں بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صلاحی خام وسالہ یہ منافق نماز کے لیے آتے ہیں لیکن سستی کے ساتھ آتے ہیں یوراس لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں لاڈ کر اللہ اللہ کلیلہ اور نماز میں اللہ کا بہت تھوڑا ذکر کرتے ہیں جلدی جلدی نماز پڑھ کے بھاگنے کی ہی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے نفات ان کے صدقات اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہیں کیوں کہ یہ نماز کے لیے آتے ہیں تو سستی کے ساتھ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو وہ ہم کارے خون دل کی خوشی کے ساتھ نہیں مجبور ہو کے کیوں انہیں پتا ہے کہ اگر ہم نے اتفاق ادا نہ کی تو ہمارا سفر واضح ہو جائے گا جہاد پہ بھی منافع رضوے سے واپسی پہ ہی اس نے کہا تھا نا لنل ازل کہ اگر ہم مدینہ واپس لوٹ گئے تو عزت والے عزت والوں کو نکال دیں عبداللہ ہبن ابئی نے یہ جملہ رضبے سے واپسی پہ ہی کہا تھا یہ لہٰذ میں بھی شریکوں سے حج وہ تو ریت میں مشرک بھی کیا کرتے تھے یہ پانچ بنیادی ارکان ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان صرف ظاہر کرنا چاہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان میں سے بھی کوئی آدمی ان ارکان میں سے کسی ایک رکر کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں کرتا یہ <سلف> اسلام ہے <سلف> تو ہز الصالف کی گواہی نماز قائم کرنا زکات ادا کرنا رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا ایک وہ آدمی ہے جس کے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں کہ اس پہ زکوٰۃ فرد ہو وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا ایک وہ آدمی ہے کہ جس کے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں کہ وہ حج کرے حج کے خراجات برداشت کرے اس پہ حج فرد ہی نہیں ایک وہ آدمی ہے کہ جو مسلم محرم کے مہینے میں مسلمان ہوتا ہے اور شعبان میں فوت ہو جاتا ہے اس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا ہی نہیں اس پہ روزہ فرض ہی نہیں یہ روزہ رکھے بغیر بھی مسلمان ہے جس آدمی کی زندگی میں کسی فریضے کی ادائیگی کا وقت آ جائے اور پھر وہ اس کو ادا نہ کرے اس کا موافظہ ہوگا اور جس کی زندگی میں وقت ہی نہیں آیا یا اس پر وہ فریضہ لاگو ہی نہیں ہوا تو اسے کوئی موقعہ نہیں ایک بڑی مشہور حدیث ہے قیامت کے دن ایک آدمی لایا جائے گا اس کے ناما اعمال میں گناہ ہی گنا ہوں گے بڑی تلاش کے بعد ایک بتا یعنی ایک چٹ ملے گی جس پر کلمہ لکھا ہوگا اللہ اس کو نکال کے میزان کے دوسرے پلڑے میں ڈالا جائے گا تو وہ ایک لا الہ الا اللہ والی پتی ہی بھاری ہو جائے گی اور اس کی وجہ سے وہ آدمی جنت میں چلا جائے گا اب دیکھیے اس کے پاس کیا ہے صرف لا الہ الا اللہ نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات بھی نہیں لیکن صرف لا الہ الا اللہ کی وجہ سے جنت میں جا رہا ہے اور پھر کتنے ہی ایسے لوگ کہ بڑی بڑی نیکیاں تھیں لیکن گناہ ان کے نیکیوں سے زیادہ ہو گئے وہ جہنم میں جڑ رہے ہیں کیوں وجہ یہ ہے کہ یہ وہ آدمی ہے کہ جس نے لا الہ لاہ پڑھا اور اس کی زندگی میں عمل کا وقت نہیں آیا کتنی ہی ایسی مثالیں رسال کے طور پہ ایک یہودی بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا مسجد میں آیا کرتا تھا وہ بیمار ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا آپ اس کی داری کرنے کے لیے عیادت کرنے کے لیے گھر گئے اس کا باپ تو کا حافظ تھا وہ اس کے سرانے بیٹھ کے دوراس پڑھ رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت کی اور اس کو اسلام کی دعوت دی. دیکھنے لگا تو اس کے باپ نے کہا ابو القاسم یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابوالقاسم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لے اس کی بات مان لے اس نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گیا اور اس کے چند ہی لمحوں کے بعد کیونکہ وہ پہلے بہت زیادہ بیمار تھا فوج ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھایا اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں زخم کیا اس کے نام امال میں کیا ہے فقط لا نہماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات ایسے آدمی کو صرف لا الاح الد اللہ کا بھی ہے اسی طرح ایک اور آدمی مسلمان جہاد کے لیے نکلے وہ بھی اپنے مسلمان دوستوں کی خاطر جہاد میں شامل ہونے کے لیے آ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں آئے ہو لڑنے کے لیے مسلمان ہو کہا کہ نہیں پر واپس لوٹ جا میں کسی مشرق سے مدد نہیں لیتا چار کس لیے احتراب غازہ بان اللہ والے رسول اللہ اور اس کے رسول کی خاطر لڑنے آیا مسلمان ہو گیا میدان میں اترا مار کا باہ ہوا لڑا اور شہید ہو گیا صرف کلمہ پڑھا پڑایا اور تھوڑا سا جہاد کیا فرماتے ہیں ما صلاح للاسن اللہ کے علی اس نے ایک نماز بھی دی جی پڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تھوڑا سنگل کیا ہے لیکن پوچھیلا کسی را بہت زیادہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو لا الہ اللہ کفائت کر جائے گا کیونکہ ان کی زندگی میں نا نماز کا وقت نہ روزے کا نہ زکات کا نہ حج کا جبرین امیم نے دوسرا سوال کیا اخبرنی نے ایمان مجھے بتائیے کہ ایمان کیا ہے اسلام پانچ چیزوں کے مجموعے کا نام تھا وہ ذہن میں رکھتی پوچھا کہ ایمان کیا ہے فرمایا ایمان یہ ہے انطب مینا بلہ ہی وہ ملائی کسی ہی وہ قطوبی ہی وہ و قطر صحیح و شی چھ چیزوں کے بچوں کا نام ایمان ہے اللہ پر ایمان لائے فرشتوں پر نبیوں رسولوں پر کتابوں پر تقدیر پر اور قیامت کے دن پر ان پر ایمان ہونا انہیں ماننا یہ کیا ہے ایمان اچھا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے کہ مان لے اللہ ایک ہے نہیں یہ اللہ پر ایمان ہے صحیح بخاری ہی کے اندر ایک حدیث ہے جسے حدیث وقد عبد القیس کہا جاتا ہے بنی عبد قیص کا وقد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا چند دن تک وہ رہے اور انہوں نے دین اسلام سیکھا جب واپس جانے لگے آمارا بھی اربہ بنا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چار چیزوں سے منع کیا اور چار کاموں کا حکم دیا جن کاموں کا حکم دیا ان میں سے ایک تھا بالایمان بل ایمانی انہیں اللہ وحدہ اللہ شریف پر ایمان لانے کا حکم دیا اور پوچھا ایمانہ تمہیں پتا ہے کہ اللہ وحدہ پر ایمان لانا اسے کہتے ہیں ایمان کا پہلا رکن ہے نا اللہ پر ایمان لانا یہ اللہ پر ایمان لانا کیا ہے تمہیں پتا ہے کہنے لگے اللہ عصول اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی بہتر جانتے تو آپ نے فرمایا ایمان باللہ ہو کیا ہے بلّہ اللہ الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ کی توفید کی دواہی دو میری نبوت اور رسالت کی دوای دو نماز قائم کرو زکات ادا کرو سمادام کے روزے رکھو ون ٹو ٹو مڈل ناگل और اور مالے غنیمت میں سے خمس ادا کرو جہاز میں اگر غنیمت حاصل ہوتی ہے تو اس کے پانچ برابر حصے کئے ہیں ایک حصہ بیسن وال میں جمع ہو جائے گا۔ باقی چار حصے غازیوں کے درمیان پکھیے ہیں یہ ہے مالے غنیمت میں سے خموس پانچواں حصہ ادا ان پانچ چیزوں کے مجموعے کا نام ہے ایمان بلا وحلہ باقی کتنے رکن رہ گئے ایمان کے پانچ کل چھ ارکان ہیں نا ان میں سے سب سے پہلا رکن اللہ پر ایمان اور اللہ پر ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کیا کی ہے توحید و تو رسالت کی گواہی نماز کا قیام زکات کی ادائیگی رمضان کے روزے رکھنا اور غنیمت میں سے خمس ادا کرنا پانچ کام یہ اور پانچ ایمان کے باقی ارکان رسول و نبیوں پر ایمان انہیں سچا ماننا ان کی اطاعت کرنا فرسدوں پر ایمان کہ وہ اللہ کی مخلوق ہیں اللہ کے بندے ہیں اللہ کی بیٹیاں نہیں اس طرح کے مشرق عقیدہ رکھتے تھے اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان کہ اللہ نے کتابیں نازل کی ہیں برحت ہیں ان پر عمل پہلا ہوا جائے باقی کتابیں ان کے اندر تحریف و تغیر اور تبدیلی ہو چکی قرآن مجید محفوظ و مام ہے اچھی بری تقدیر پر ایمان لایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو پیدا کرنے سے پہلے ہی تقدیر لکھتی ہے اور انسان جو کچھ بھی عمل کرتا ہے وہ تقدیر کے مطابق ہے تقدیر اللہ تعالیٰ کے اندازے کو کہتے ہیں اللہ نے ایک اندازہ لگایا ہے کہ بندہ دنیا میں جا کے یہ کام کرے گا اب بندہ جو کام کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لکھ دے کی وجہ سے نہیں کرتا تقدیر کے ہاتھ بندہ مجبور نہیں ہے مثال کے طور پہ استاد کو پتا ہوتا ہے کہ طالب علم کون سا امتحان میں پاس ہوگا اور کون سا فیل ہوگا اور اگر استاد لکھ دے اپنی ڈائری میں کہ فلاں فلاں طالب علم پاس ہو جائے گا اور فلاں فلان فیل ہو جائے گا تو امتحان کے بعد نتیجہ تقریباً وہی نکلتا ہے کیونکہ استاد کا اندازہ بہت جشا کھلا ہوتا ہے اب کوئی فیل ہونے والا کہے چونکہ استاد جی نے ڈائری کے اندر لکھ دیا تھا میں نے فیل ہونا ہے میں اس لیے فیل ہوا ہوں اس کو کون عقل مند کہے گا ایسے ہی تقدیر اس کا لفظی ترجمہ ہے اندازہ اللہ تعالیٰ نے ایک تقدیر لکھی ہے اندازہ لکھا ہے کہ بندے دنیا میں جا کے یہ کریں گے اور اللہ کا اندازہ بالکل درست ثابت ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے لکھ دینے کی وجہ سے بندہ عمل نہیں کرتا بلکہ بندے کے عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ اس نے ایسا کرنا ہے اس لیے اللہ نے لکھا ہے اور پھر جب بندہ عمل کرتا ہے تو وہ دوبارہ چیان کاتبین کو مقرر کیا ہوا ہے وہ دوبارہ لکھتے چلے جاتے ہیں اور یوم میں آخرت پر ایمان قیامت کا دن ہے اس دن اللہ کے ساتھ نے پیش ہونا ہے کھڑے ہونا ہے صاف کتاب دینا ہے اور نیکوں کو اور بروں کو ان کی نیکی اور برائی کا بدلا اور اس کی جدا قیامت کے دن دی جائے گی کے کتاب یہ پانچ کام یہ یہ کل دس کام ہو گئے اور گیارہواں کام ہے بیت اللہ کا حج یہ گیارہ کام جو آدمی کرتا ہے وہ آدمی مسلم اور مؤمن ہوتا ہے ایمان قول اور عمل کے مجموعے کا نام ہے صرف زبانی جمع خرچ کا نام ایمان نہیں ہے نہ ہی اکیلے عمل کر لینے کا نام ایمان ہے بلکہ المان و قول و عمل ایمان قول اور عمل کے مجموعے کا نام ہے یہ بھی مہینہ تقریبا ہے کہ سیزن شروع ہونے والا تقریب بخاری ہوں ہر مدرسے میں تقریب بخاری اور ایمان بخاری رحما اللہ الباری میں صحیح بخاری کے اندر بات کو بڑا کھول کے وضاحت کے ساتھ بیان کیا خطا کہ فرماتے ہیں کہ میرے اساتذہ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو ایمان کو مرکب نہ سمجھتا ہو جس کا یہ عقیدہ مرجیہ ایک عمرہ فرقہ تھا وہ کہتے تھے کہ عمل ایمان کا حصہ نہیں جبکہ اہل سننا بل کا آتا عقیدہ کیا تھا کہ ایمان قول اور عمل کے مجموعے کا نام ہے کہ بندہ زبانی علید و رسالت کا اقرار بھی کرے اور دل کے اندر اعتباز بھی رکھے اور ارکان اسلام پر عمل پیرا بھی ہو یہ تینوں کام کرے گا تو سب بندہ ممن بنے گا تو یہ ایمان ہے اقرار باللسان تصدیق بالقلب قلب اور امر بلجوارے اس کے بعد انسان اگر اور کوئی نیکی نہ بھی کرے پھر بھی جنت میں داخلہ اس کے لیے لازم ہے اور اگر انسان اس کے پاس ایمان نہ ہو تو ایمان کے بغیر کوئی بھی نیکی اس کو کوئی فائدہ دینے والی نہیں اللہ سبحانہ بٹانا ہوگا سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے اللہ علیہ با تو